سجاول وہاں ہے جہاں دریائے سندھ ہتیلی کی طرح پھیل جاتا ہے اور انگلیوں جیسی اس کی شاخیں اسے اہصہ سے بحیرۂ عرب میں چوا دیتی ہیں میں جس روز سجاول پہنچا ملک میں انتخابات اور جمہوریت کے قیام کو سات آٹھ مہینے گزار چکے تھے بات پرانی ہو چکی تھی اور توقعات شکایات میں بدل چکی تھی اس کے علاوہ سجاول میں ایک بڑا واقعہ ہو چکا تھا پولیس کی بڑی بھاری جماعت وہاں اپنی کاروائی کر چکی تھی گولیاں چل چکی تھیں اور وہ شے جو ٹل نہیں سکتی وہ اپنا کام کر کے جا چکی تھی اس کی بات ذرا دیر بعد ہوگی آئیے پہلے اس دریا کی باتیں کریں جو بہاولپور پور کے قریب چھوٹے سے گاؤں ریتی کے مقام پر صوبہ سندھ میں داخل ہوتا ہے اور اس وسیع سرزمین کو سیراب کرتا ہے شاداب کرتا ہے اور بجا طور پر اس خطۂ کی شہرت اور انسان کو زندگی عطا کرنے کا کام کیا تنہا یہ دریا کرتا ہے کیا اس میں کسی اور کا زور بازو شریک نہیں سندھ یونیورسٹی کے تاریخ کے استاد ڈاکٹر مبارک علی نے اس روز بہت پتے کی بات کہی جب ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ دریائے سندھ کے وجہ سے سندھ کی ساری زرخیزی ہوئی تو اپنی جگہ بات تو صحیح نظر آتی ہے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے دیکھنے کا اور وہ دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ دریائے سندھ کی زرخیزی کیا ذمہ دار کون تھا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو زرخیز کیا ظاہر دریا سے نہریں نکالنے والے دریا سے پانی لانے والے وہ یہاں کے ہاری تھے کسان تھے کاشتکار تھے تو انہوں نے مطلب کہ اس دریا کو اس قابل بنایا کہ جس کی وجہ سے سندھ جو ہے ایک سرخیز علاقہ ثابت ہوا دریائے سندھ پنجاب سے نکل کر صوبہ سندھ میں داخل ہوتا تھا تو اپنے ساتھ پانی لایا کرتا تھا اب شکایتیں بھی لاتا ہے محرومی اور حق تلفی کی شکایتیں گل حسن تہرانی آپاشی کے بہت اعلیٰ اور تجربہ کار افسر ہیں اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں اس روز اہل سندھ کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے اسی شکوے کی بات ہو رہی تھی کہ دریا کے پانی سے سندھ کے بڑے بھائی یعنی پنجاب والے خود جتنے بڑے ہیں اس سے بھی بڑا حصہ کاٹ لیتے ہیں جو پانی اوپر تربیلا سے ہمیں ملنا چاہیے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی ہم لوگوں کو نہیں دیتے یا اپنے آبادی کے لیے زیادہ نکال دیتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں کوٹری براج میں سکھر براج کا تو بالکل اپنا پیرنٹل حق ہے ان کوٹری براج میں جو کہ پندرہ اپریل سے ملنا چاہیے آج بیس میں ہے لیکن ہمیں یہاں پھر بھی پانی پورا نہیں مل رہا ہے اور ہمیں اگر یہ پانی اس مہینے میں نہیں ملتا تو ہماری کاشت جو کہ رائس کی ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے گنے کی کاشت ہے وہ بھی آج جل رہی ہے اور کچے کے ایریا میں اگر کوئی کیلا ہے تو وہ بھی جل رہا ہے تہرانی صاحب بڑی تفصیل سے سمجھا رہے تھے کہ دریا کا زیادہ تر پانی پنجاب میں روکا گیا تو پنجاب کی زمینیں تو یقیناً سراب ہو جائیں گی مگر سوال یہ ہے کہ پھر سندھ کی زمینوں کا کیا بنے گا میں نے ان سے پوچھا کہ کالا باغ بھی تعمیر ہو گیا تو سندھ پر کیا گزرے گی کی؟ آپ کیا کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے لیکن کالا باغ ڈیم بنے تو وہ صرف پاور کے لیے بنے جو کہ ہمارے برادران کی بڑے بھائی کی جو یہ ہے تجویز کہ ہم وہاں سے پانی نکال کر کے چولستان میں یا تھر ڈیولپمنٹ کو بڑھانے کے لیے ایریگیشن کے لیے پانی نکالیں تو جب پانی اس وقت میں ہمیں بھی نہیں ملتا اپنے لیے تو اگر اوپر سے ڈیم بنا کر کے وہ پانی جو ہے وہ اریگیشن کے لیے کام ملایا لایا جائے تو وہ ناانصافی رہے گی تہرانی صاحب بتا رہے تھے کہ کوٹری بیراج تک دریا کا سارا پانی نچوڑ لیا جاتا ہے اور جامشوروں سے نیچے اس دریا میں پانی نہیں بہتا بلکہ ریت اڑتی ہے اور مچھرے اب وہی ریت پھانک رہے ہیں جام آج بھی آپ دیکھیں کہ جام کے نیچے صرف ریت ہے جو اڑ رہی ہے اور جو کہ لطیف آباد حیدرآباد میں ہر گھر میں جو ہے صبح شام صاف ہو کرتے رہتے ہیں تو مچھرے جو سب جن کا گزر صرف اسی پہ ہے پلے اور مچھی پہ ہے وہ جو سمندر سے اگر اس کو پانی کا لنک نہیں ہے تو وہ بچارے بوکھے مرتے ہیں یہ آپ سمجھیں کہ اگر ان کی آپ جا کر کے جو معاشی حالت دیکھیں تو خود آپ کو ترسائے گا لیکن صرف کیوں کہ اسی وجہ سے کہ پانی جو ہے وہ نہیں ہے دریا میں تو اس کا کیا حال ہے یہ بتائیے کہ ان غریب مچھروں کی معاشی حالت کیسے سدھرے گی ان کی معاشی حالت تب دن بن سکتی ہے جب دریائے سندھ میں پانی ضرورت کے حساب سے ہم یہ نہیں کہتے کہ پانی اتنا ہمیں دو تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ کوئی سمندر میں چھوڑیں لیکن جس وقت میں چاہیے اس وقت میں ہمیں ملنا چاہیے دریا کی باتیں جاری تھی نیل اور سندھ کے بارے میں بہت سنا تھا کہ یہ دریا سیلاب کے ساتھ جو مٹی لاتے ہیں وہ تمام زمینوں کو زرخیز کر دیتی ہے میں نے تہرانی صاحب سے پوچھا کہ سیلابوں سے سندھ کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں اور جواب میں مجھے وہ جملہ سننے کو ملا جو وہاں بہت اوپر لداخ کے ایک چھوٹے سے گاؤں اوپشی میں بھی سنا گیا تھا یعنی یہ کہ اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے یہ صحیح ہے کہ وہ زرخیز میں ٹی لاتے ہیں اور یہ صحیح ہے کہ اس میں جو ہے وہ گندم یا اور جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی عدمی کر سکتا ہے لیکن یہ صحیح ہے یہ بالکل اب دیکھا دیکھا جائے کہ جتنی اس سال فلڈ نے ہمارے ضلع ٹھٹے میں تباہی کی ہے وہ میرے خیال میں جتنا فائدہ سمجھا جائے اس سے کئی حصہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہیں اور اسی وجہ سے ہمیشہ فلڈز جو ہیں ہر سات سے لے کے دس سال کے اندر ایک ایسے فلڈ آ جاتی ہے کہ جس میں میرے خیال میں فائدے کے علاوہ زیادہ نقصان ہوتا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں آ کر یہ دریا بہت سرکش ہو جاتا تھا یہ مچلتا تھا پلٹتا تھا راستے بدلتا تھا اور تباہی لاتا تھا چنانچہ پورے صوبے میں دریا کے دونوں کناروں پر بند باندھے گئے ہیں جس سے دریا کسی حد تک قابو میں آیا ہے تہرانی صاحب سے بہت دلچسپ باتیں ہو رہی تھیں میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ دریا زمینوں کے مقدر کیسے بدلتا ہے یہ ڈیلٹا اگر ہتھیلی اور دریا کی شاخیں اگر اس کی لکیریں ہیں تو ان میں قسمت کا حال پہلے سے معلوم ہو سکتا ہے یا نہیں جواب ملا نہیں ڈیلٹا کے علاقے کی بہت سی خوبیوں کا علم پہلے نہیں تھا اب ہوا ہے کوٹری براج جو بنا تو کوٹری براج میں بھی نہریں اس وقت میں تو بنس وغیرہ تھے نہیں اور زیادہ جو ہیں وہ ایسے لوگ رہتے تھے کہ آج یہاں ہیں آج دریا کے کنارے پہ ہیں کل جو ہے کسی بستی میں چلے گئے کسی نے کچھ بویا ملا ملا نہیں ملا ڈپریشن سے اس طرح سے جو ہے وہ اب ماشاء اللہ نہریں جو ہیں وہ بہت اچھی بنی ہیں اپنے لوگوں نے اپنی بستیاں جو ہیں وہ سیٹل کیے ہیں اور جو کراپ جو ہے وہ کلائمیٹی کے لیے جو ہے وہ بناتے ہیں یعنی ہمارے چھٹے ضلع میں جو ہے ماشاءاللہ اللہ کلائمیٹیکل کنڈیشنس ایسے ہیں کہ جو ہم لوگوں کو خود یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کوئی ایسے گنے کی کاشت ہو سکتی ہے جو کہ ہمارے پورے سندھ میں نہیں ہو سکتی ایسے جو کیلے کی کاشت ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے سندھ میں نہیں ہوتی اور اس طرح سے کوکونٹ ٹریز پپیتا جو بھی سمندر کے علاقے قریب قریب علاقے ہیں اس میں اتنی کاشت اچھی اور اچھی پروڈکٹ ہوتی ہے جو کہ پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا ہمیں بھی معلوم نہیں تھا مگر اگلے پروگراموں میں ہم سمندر کے قریب کی زمینوں میں چلیں گے اور ان زمینوں کے کمالات دیکھیں گے تو یہ تھے آبپاشی کے ریٹائرڈ انجینئر جناب گل حسن تہرانی حقیقت یہ ہے کہ پانی کی تقسیم پر سندھ اور پنجاب کا یہ جھگڑا کوئی آج کی بات نہیں اس بارے میں دلچسپ بات مجھے حیدرآباد کے سرکردہ صحافی مدد علی سندھی صاحب نے بتائی جناب سندھ کا پانی کا مسئلہ آج کا نہیں ہے اٹھارہ سو میں لائبریری میں نے کچھ کام کیا تھا ایسے ہی اپنے لٹریچر کے سلسلے میں تو وہاں سے بھی میں نے دیکھا ہے کہ پانی کا مسئلہ یہ بہت پرانا ہے اٹھارہ سو ایٹی میں یا ایسا کچھ ہے جب میں نے ایک رپورٹ پڑھی تو بمبئی سندھ بمبئی سے تھی اس زمانے میں بمبئی کے چیف انجینئر نے یہ اپنی تقریر کی ہے کہ پنجاب جو ہے وہ سندھ کا پانی ہڑپ کر جائے گا اسی وجہ سے سندھ کے لوگوں کو سندھ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے یہی مسئلہ تھا کہ بمبئی حکومت نے سکھر بیراج کی بنیاد ڈالی تو سندھ کا پانی کا مسئلہ بالکل پرانا ہے اور یہ ایک ایسا پرانا مسئلہ ہے جس کو بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے پانی کے منصفنا حل ہونا چاہیے سندھ کا جیاپا جو ہے پانی سے سندھو دریا صدیوں سے اپنی چھولے مار موجے مارتا ہوا بہتا ہوا چلتا تھا لیکن اس وقت جو سندھ کی صورتحال ہے سندھ کے پانی کی صورتحال ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ آج وہاں ریت اڑی یہ تھے مدد علی سندھی اور یہ ہیں جناب غلام مصطفیٰ شاہ جن کا تعلیم تاریخ ترقی اور تعمیر میں بڑا ہاتھ رہا ہے اور یہ جس سجاول کے علاقے میں ہم آن پہنچے ہیں یہ یہیں کے باشندے ہیں یہاں کے باشندوں کے نمائندے بھی ہیں اور ان دنوں مرکزی وزیر بھی تھے اس روز مجھے بتا رہے تھے کہ جب دریا پر بیراج بنا دیے گئے تو زیرین سندھ تک پہنچتے پہنچتے دریا اور اس کے دونوں کناروں کا کیا حشر ہوا جناب غلام مصطفیٰ شاہ براجز کی وجہ سے نیچے کیونکہ پانی نہیں آ رہا تھا اس وجہ سے ہمارے جو درخت پر گئے دریا سجاول سے لے کر نیچے تک جو فارسٹ ہمارے تھے جنگلات جو تھے وہ ایسے کالے جنگلات تھے جس کو جیسے بلیک فارسٹ آپ جرمنی کہتے اسی قسم کے تھے لیکن کیونکہ پانی نہیں آیا پانی نہیں مرایا ان کو اور پانی ان کے نہ آنے کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے درخت فارسٹ ختم ہو گئے جانور مر گئے پرندے مر گئے یا نہیں آتے ہیں پانی ہے نہیں لگونز خالی پڑی ہیں یہ تھے پروفیسر غلام مصطفی شاہ ان کے شہر سجاول میں جس روز میں پہنچا پولیس کی کاروائی کی کہانیاں بھی سنی اور دریائے سندھ کے کنارے اس بستی میں ایک عجب منظر بھی دیکھا ہر طرف نوجوان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے ٹولیاں بنا کر گھوم رہے تھے خوشگپیوں میں مصروف تھے کام کے سوا وہ سب کچھ کر رہے تھے اس علاقے کی ایک سرکردہ شخصیت رئیس مظفر خان لگاری سے میں نے پوچھا کہ سجاول میں اتنے بہت سے نوجوان بیکار گھومتے کیوں نظر آ رہے ہیں سر حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے پاس نوجوان پڑھے لکھے بھی ہیں اور ان پڑھ بھی ہیں لیکن وہ لوگ یہاں کے باہر نوکریاں ہی نہیں کرنا چاہتے اگر ہم یہاں کوشش کر کے ان کو سروسز دلاتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں سے نکل جائیں کراچی جائیں یا ہو جائیں آپ تو وہ اپنی سب ڈویژن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو نوکری مل جاتی ہے تو دو ہفتے تو جاتے ہیں لیکن دو ہفتوں کے بعد واپس آ جاتی ہیں جی ہمیں تو گھر میں نوکری چاہیے اور یہ مسئلہ جو ہے وہ ہم بھی نہیں حل کر سکے اپنے اس دور میں ابھی وہی حالات ہمارے سامنے ہیں کہ بھائی وہ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کو محبت ہی نہیں ہے کسی کام سے یا اپنے فیوچر سے پر ان کا کام یہ ہے صبح گھر سے اٹھتے ہیں اگر گھر میں کوئی ہے فیسلٹیز ہے کوئی دودھ کی چوری لے کے جاتا ہے چار سر دودھ لے جاتا ہے اور جتنے پیسے اس کے ملتے ہیں وہ صبح سے دوپہر تک بیٹھا رہتا ہے شہروں میں کھا پی واپس آ جاتا اور ان کو یہ نہیں ہے کہ بھائی ہمیں آگے چل کے ہمیں ہمارا مستقبل ہے کل ہمیں اس شہر کو اس ملک کو بنانا ہے لیکن یہ چیز ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہمارے نوجوانوں کو اتنا شور نہیں ہے یہ بتائیے نوجوانوں میں ایک نیا مسئلہ جو سر اٹھا رہا ہے وہ ڈرگس کا ہے منشیات کا ہے یہاں کیا حالت ہے سر یہ مسئلہ پہلے تو اتنا نہیں تھا یہاں پہ میں آپ سے صاف صاف بتاؤں جب آپ ہم سے انٹرویو لینے آئے ہیں اتنے دور سے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہمارے اس گورنمنٹ کی پیداوار ہے جب سے یہ گورنمنٹ ہمارے پاس آئی یہ ہر چیز کھلی ہو گئی ہے پہلے ٹھیک تھا پہلے تھا سو سو چھپی چیزیں تھیں کوئی بھی اگر کرتا تھا تو کہیں چھپر میں کرتا تھا لیکن اس دور میں ہر ایک نے یہ بول دیا کہ عوامی دور ہے اور اس میں ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہر چیز کھلی عام ہوتی ہے یہ ابھی دو مہینے ہوئے ہیں کہ کچھ کنٹرول ہوا ہے کس طرح کنٹرول ہوا ہے بات تو اس واقعے تک جا پہنچی جس میں چہا جانب سے پولیس اور فوج کو سجاو کر یہاں سخت کاروائی کرنی پڑی تھی میں نے رئیس مظفر خان لگاری صاحب سے پوچھا وہ کیا قصہ تھا انہوں نے تفصیل سے بتایا آپ بھی سنیے مگر دھیان رہے یہ بیان ان کا ہے تو آپ یقین کریں گے باقاعدگی سے وہاں شہر میں ہی لگی ہوئی تھیں اسی شراب بنانے کچے شراب کی بھٹیاں اور وہیں سے بندہ اور کھلے عام رکھایا تھا اور اندر بیٹھے ہیں منشات چل رہی ہے ہیروئنیں چل رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہاں ایسی مثالیں ہوئی ہیں کہ اگر کوئی اے ایس آئی یا کوئی پولیس کا نمائندہ اگر گیا ہے اور انہوں نے اسے منع کیا ہے تو اس کو پکڑ کے اس کی وہیں بیشتی کی گئی ہے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایس پی کے پاس رپورٹس گئی وہ انہوں نے اوپر بھیج کہ کے جو ہیں ان کا یہ حال ہے وہ اس طرح توجہ ان لوگوں پہ دے رہے ہیں جو خاص طور سے منشاد منشا کے گروہ یہاں چور ڈکیت اس کے لوگوں کو جو اپنے قریب لا رہے ہیں اب یہ کہ یہاں تو آپ جو ہے وہ ان کو سمجھاؤ یا ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ایکشن اٹھائیں متر دفعہ ایکشن اٹھائے گئے لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پکڑ کے لے آتے ہیں ان کو اور اوپر سے وہ آ جاتے اور دوبارہ ان کو چھڑا کے لے آتے ہیں مطلب وہ وہیں کے بعد وہی رہ گئی شہر کی شہر تک اس کے بعد یہاں کچھ لوگوں نے ایک ہیں ہمارے یہاں پہ قریشی صاحب ہیں ان کی زمین امینوں پہ قبضہ کیے وہ ایک نوٹ, نوٹیبل آدمی ہے کہن کمشنر رہ چکے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ڈی سی رہ چکے ہیں وہ ان کو انہوں نے تنگ کیا حقیقت میں ہم سے ہمیں جو منشیات سے جان چھڑانے کا جو ہے سب سے بڑا کردار ہم اس قریشی صاحب کو دیں گے کہ اگر یہ ان کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتے تو پولیس ایکشن نہیں ہوتا اور پولیس ایکشن بھی اس طرح سے کراچی سے پولیس منگوائی گئی ڈسٹرکٹ دادو سے آئی حیدرآباد سے آئی ٹھٹا سے آئی کم آرمی آئی گئی آرمی کو لایا گیا اس کے بعد یہ ایکشن ہوا ہے, اس ایکشن کے بعد اتنا اب ہوا ہے کہ پہلے کی طرح جو تھیلیاں آئیں یا ہیروئن پی جاتی تھیں کھلے عام اس میں ذرا سا یہ ہے کہ آپ دس آنے بارہ آنے کا فرق پڑ جائے گا اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نے اسی طرح سختی کی تو یہ جس بند بھی ہو سکتی ہے یہ سب چیزیں ہمارے ہی ہاتھ میں ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے بند کر دیں جیسے آپ ابھی میں آپ ہمارے گاؤں میں بیٹھے ہیں یا میرے ہاتھ میں میں چاہوں تو منشیات چلاؤ یہاں پہ چاہے تو شراب کے اڈے لیکن آپ پورے گاؤں میں دیکھیے آپ کو میرے خیال میں کہیں بھی آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں نظر آئے گی جس میں کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھی یہاں کوئی ایسی چیز ہے تو صحیح یہ سب چیزیں ہمارے حکومت کے اوپر ہے کہ وہ اس کو چیز کو کنٹرول کرے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس چیز میں ہم زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتے ہیں نشاندہی کریں آگے کا کام تو ان کا ہے کہ وہ انہیں گرفتار کرے یا جو کچھ بھی ہے وہ کرے تو ہماری تو دعائیں کہ مسئلے جتنی جلدی حل ہو سکیں ہو جائیں